سورت الانشقاق انشقاق ان کے معنی بھی پھٹنا یہ سور مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ایٹی فور ہے نزول کے اعتبار سے ایٹی تھری اس میں پچیس آیتیں اور ایک رکو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا سمے ان جب آسمان پھٹ جائے وہ ادینت لغ بھی اور آسمان اپنے رب کا حکم مانے گا وہ قط اور یہی کرنا اس پر لازم ہوگا رب اس سے فرمائے گا پھٹ جا تو وہ پھٹ جائے گا وہ عزل اردو مدت اور جب زمین پھیلا دی جائے گی یعنی اس پر سے پہاڑ اور مکانات مٹا دیے جائیں گے وہ القت مت خلط اور زمین ڈال دے گی جو کچھ زمین میں ہے یعنی جو مردے زمین میں ہوں گے زمین اسے باہر نکال دے گی وہ تخلت اور زمین خالی ہو جائے گی جو اندر مردے ہیں سب باہر آ جائیں گے وہ ادینت اور زمین اپنے رب کے حکم کو مانے گی وہ اور یہ حکم کا ماننا اس پر لازم ہوگا یا انسان اے انسان ان کا دشن علا کا دہن بے شک تجھے اپنے رب کی طرف خوب دوڑ کر جانا ہے فمولاقی پھر اپنے رب سے تجھے ملنا ہے فماں من اوت یا کتابی یمینی بس بہرحال جن کے نامائے اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے اس کا یہ مقام ہے اس کا یہ مرتبہ ہے کہ نامۂ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جانا یہ کامیابی کی دلیل ہے ایمالی کو مولا ہمیں بھی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرماؤں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ سب و خا بئی یسی اس کا حساب بہت آسان کیا جائے گا اور بڑی آسانی کے ساتھ حساب کتاب ہو جانے کے بعد وہ ان قلب و الا تصور وہ کریں کہ جب رزلٹ لے کر ایک طالب علم جب اپنے گھر کی طرف آتا ہے اور اس نے اچھے مارکس لیے ہوں تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے حالانکہ وہ اچھے مارکس لینا ساری زندگی کی ترقی کی ضمانت نہیں ہے اسے اور بھی امتحانات دینے ہیں مگر وہ تو ایک امتحان ہے اور آخری امتحان ہے اس میں کامیاب ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے وہ یم قلیب و الا <مصرورا> پھر وہ نیک شخص اپنے گھر والوں کی طرف خوشیاں مناتے ہوئے واپس پلٹے گا یہاں گھر والوں سے مراد جنتی ہیں یعنی جو اس کے رشتے دار اس کے گھر والے اور ہو اور جنتی عورتیں جو جنت میں اس کے قریب ہوں گے ان کی طرف وہ لوٹے گا اما من اتیا کتابی اور بہرحال جس کا نامائے امال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا یعنی سیدھا ہاتھ یہ گردن سے باندھ دیا جائے گا اور الٹا ہاتھ سینہ توڑ کر پیٹ پیچھے نکال کر اس کے الٹے ہاتھ میں ناما اعمال دیا جائے گا یہ وہ ہوگا جو کافر ہوگا یا اگر مسلمان بھی ہوگا تو مرتے وقت اس کا ایمان برباد ہو چکا ہوگا یعنی جو کافر ہوگا اس کا نامہ یامال اس طرح دیا جائے گا ف سو پھر انقریب وہ پکارے گا سب موت کو وہ کہے گا اے موت مجھے آجا وہ ہائے موت موت موت کرے گا وہ یسلا سعی اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا کیوں کہ وہ جو جنتی تھا جس کا نامامان سیدھے ہاتھ میں ملا وہ ہر وقت دنیا کے اندر ڈرتا رہا اور ہر وقت اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف رہا اور یہ بے خوف تھا کان فی اہلی مسرور آشک وہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشیاں منا رہا تھا اسے آخرت کی کوئی فکر نہ تھی ان یشوغ بے شک وہ یہ گمان کرتا تھا کہ ہرگز اسے پلٹ کر نہیں جانا اسے پلٹنے کا کوئی تصور نہ تھا بلا ہاں کیوں نہیں ضرور اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے انہو کا نبی بسیغ بے شک اس کا رب اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہ تصور قائم ہو جائے تو گناہوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے الحمدللہ باہر شریعت مسجد میں اور قادریہ لون شہزاد لون میں جب ختم قادریہ مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کے مبارک ناموں کا ورد ہوتا ہے اور پھر یہ تصور قائم کیا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اس کے روحانی منظر کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے آپ خود آ کر دیکھیں صرف اتنا اندازہ لگا لیجیے کہ کئی بھائی اور کئی بہنوں کا یہ بیان ہے کہ جب ختم قادریہ شریف میں شریک ہونے کے بعد یہ ورد ہم کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو کہتے ہیں اس ورد کی برکت سے پورے ہفتے گناہ کرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے وہ عذاب دینے اور گرفت کرنے پر قادر ہے ہفتے کو دوپہر دھائی بجے سے لے کر پانچ بجے تک قادری لان شہزادہ لان جیل چورنگی کے پاس خواتین کے لیے پروگرام ہوتا ہے بڑی روحانی محفل ہوتی ہے اور اتوار کو باہر شریعت میں اثر کا مغرب مرد حضرات کے لیے یہ عظیم الشان روحانی محفل ہوتی ہے ان رب بہ کا نبی بسی اور بے شک اس کا رب ہر وقت دیکھ رہا ہے فلا اک سم و شفق بس مجھے شفق کی قسم شفق جب سورج ڈوب جاتا ہے تو آسمان کے کناروں پر جو سرخی نظر آتی ہے جو ریڈ کلر نظر آتا ہے اسے شفق کہتے ہیں اور دوسری روایت کے مطابق جب یہ ریڈ کلر ختم ہو جاتا ہے تو جب تک اجالا باقی رہتا ہے آہستہ آہستہ ہم جو تاریکی کی طرف جاتے ہیں اگر لائٹ نہ ہو تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کو کچھ اجالا نظر آئے گا اور کچھ وقفے کے بعد وہ اجالا ختم ہو جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفر رضی اللہ تعالی عنہ کی ریسرچ کے مطابق شفق اس اجالے کو کہتے ہیں لہذا آپ فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت اس اجالے کی موجودگی تک باقی ہے تو جب یہ اجالا بالکل ختم ہو جائے اور رات بالکل تاریخ ہو جائے بادل بھی نہ ہو اور چاند بھی آسمان پر نہ ہو تو نارمل حالات میں اور زمین پر روشنی نہ ہو تو یہ اجالا جب ختم ہو جاتا ہے تو عشا کا وقت شروع ہوتا ہے امام اعظم رضی اللہ تعالی کی تحقیق کے مطابق مغرب کا وقت فوراً ختم نہیں ہوتا آپ کی تحقیق کے مطابق مغرب کا وقت عشا تک باقی رہتا ہے ہاں مغرب میں جان بوجھ کے تاخیر کرنا کہ ستارے نظر آ جائیں اور اندھیرا چھانے لگے کہ یہ مکرو ہے مگر اگر کسی کی تاخیر ہو گئی تو عشا کے وقت سے پہلے پہلے مغرب اسے ادا کرنا لازمی ہے اور وہ ادا کرے گا تو یہ نماز ادا ہوگی کزا نہیں ہے مجھے شفق کی قسم واللیلی رات کی قسم و ماں و اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں اس کی قسم یعنی رات دن کی چیزوں کو جمع کر لیتی ہے آپ نے دن میں دیکھا ہوگا پھر نے تو پرندوں کی مثالیں دیں جانوروں کی مثالیں دیں لیکن موجودہ دور میں یوں سمجھیے کہ دن کے وقت پورے کراچی کی عوام نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے گاڑیاں پورے شہر میں پھیل جاتی ہیں اور رات میں سب اپنے اپنے مقام پر جمع ہو جاتی ہیں تو رات وہ تمام چیزوں کو جمع کرنے والی ہے دنیا بھر میں سائنس چاہے کتنی بھی ترقی کر لے دن کی افادیت وہ ختم نہیں ہو سکتی ول قمر عزت کا چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے اور چودھری کا چاند وہ چمک رہا ہو نہ تر کا بنک ضرور تو ضرور تم منزل پر منزل چڑھو گے اس کے مفسرین نے کئی معنی بیان کیے منزل پر منزل چڑھو گے اس کا ایک معنی یہ بیان کیا کہ تم دنیا میں آئے چھوٹے بچے تھے دودھ پیتے پھر ہاتھ پاؤں چلانے سیکھے پھر غذا کھانا سیکھے پھر لڑکپن کا زمانہ پھر جوانی کا زمانہ پھر بڑھاپے کا زمانہ پھر موت کی طرف رواں دواں ہو تم اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہو گے پھر قبر پھر قبر کے بعد قیامت اور قیامت کے بعد پھر دو منزلیں ہیں جنت کی منزل ہے یا جہنم کی منزل اے مالک و مولا تو ہمیں جنت عطا فرما فما لہم لا یؤمنون پھر انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے اتنی باتیں سننے کے باوجود وہ ایزا پوری آ اور جب پڑھا جائے علیہ مل ان پر قرآن پڑھا جائے لا یس جدونا وہ سجا نہیں کرتے تو یہ آیت کریمہ سن کر مسلمان سجے میں گر جاتے ہیں اب سجے کے دو مانا ہے ایک معنی تو وہ سجدہ ہے جو ہم کرتے ہیں اور ایک ہے سجے کے معنی جھک جانا کہ جب قرآن پاک کی آیات پڑی جاتی ہیں تو ان کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں تو ہم ظاہری طور پر اپنے جسم کو جھکاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں مالک کو مولا جسم تو تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہماری روح کو اور ہمارے دل کو بھی اپنی بارگاہ میں جھکا لے بلدین کا فرو یو بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں واللہ اعلم اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے بما یو جو وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کے ارادوں اور ان کی سوچوں کو اللہ خوب جانتا ہے فبشر بن علی بن بس آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے منو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وہ عامل اور انہوں نے اچھے عمل کیے لہم اجرن غیر ممنون ان کے لیے ایسا اجر ہے ایسا ثواب ہے ایسا سلا ہے ایسے انعامات ہیں غیر ممنون جو کبھی ختم نہیں ہوں گے